السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ولا علیہ واصحاب اجمعین و منطب امب احسان اما بعد اسلام کے بدیہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم ناظر فرمایا وہ محفوظ ہے اسی طریقے سے جیسے اللہ نے نازر فرمایا تھا اور قیامت تک محفوظ رہے گا اب اگر کوئی آدمی پرانے کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ محفوظ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی کسی آیت کا انکار کر دیں کہ اس کی آیتیں محفوظ نہیں کلیمات محفوظ نہیں لوگوں رد و بدل کر دیا اس میں تبدیلی کر دی تو یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے قرآن میں تحریف دو طرح سے کی گئی ایک تحریف معنوی یعنی قرآن کے معنی کو بدلا گیا اور سب سے پہلے جس نے اس جرم کا ارتقاب کیا وہ خوارج ہیں ان الحکم قرآن کریم کی آیت جو ان کے دین اور ان کے مذہب کی بنیاد ہے اس آیت کا غلط مانا لیا صحابہ اور تابعین سلب سال نے اس کا جو معنی بیان کیا اس معنی سے ہٹ کر کے دوسرا معنی انہوں نے لیا اور اس طریقے سے قرآن میں تحریف معنوی کے مرتکب قرار پائے اہل سنت اور جماعت سلب کے منحج اور عقیدے پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی فرقے ہیں اہل باطل روافض خوارد معتزلہ، جہمیہ، اہل بداعت اہل شرک اہل خرافات جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لوگوں نے قرآن میں تعریف معنوی کا ارتکاب کیا جرم کیا اگر کوئی جماعت اور فرقہ محفوظ رہا تو وہ سلب کے عقیدے اور منحج پر چلنے والا فرقہ جنہیں ہم سلفی یا اہل سنت الجماعت یا اہل یا یاہ حدیث کہتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی اور لوگوں نے قرآن کریم میں معنوی تحریف کا ارتقاب کیا آج ہماری گفتگو تحریف معنوی کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ تحریف لفظی کے تعلق سے ہے کہ قرآن کریم میں جو روافظ ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنا عقیدہ بنایا کہ قرآن کریم اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کو لوگوں نے بدل دیا صحابہ نے بدل دیا اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر ان کے لوگوں کا اجماع ہے سمجھ لیجئے اور بڑے بڑے ان کے علماء نے اور ائمہ نے روافظ کے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے اور جو ان کے طریقے سے الگ جو لوگ ہیں یعنی جو اہل سنت الجماعت میں سے ہیں ان علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ روافض اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ تحریف کی گئی اور قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہا ان کے علما نے بھی باقاعدہ اس بات کا اطراف کیا اور اقرار کیا اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے بیان کیا جب عقیدہ ان کا یہ ٹھہرا تو ظاہر بات ہے یہ کفر کا عقیدہ اور اہل سنت اور جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر قرآن کریم میں عقائد کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہتا یہ لوگ تو اتنے بڑے جرم کا ارتقاب کیا کہ کی ایک آیت نہیں بلکہ جس طریقے سے آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا اس طرح کے ان کے پاس الگ قرآن موجود ہے کتنی صورتیں بلکہ لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے چالیس پارے ہیں تیس پاروں کے علاوہ اور اس طریقے سے قرآن کریم میں تحریف کے وہ لوگ باقاعدہ قائل ہیں اور ان کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے میں چند علماء کے نام آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں ایک ان کے بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے حسین بن محمد التبرسی ان کی باقاعدہ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہی رکھا انہوں نے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الاب یعنی اس بات کا بیان کی قرآن کریم رب الاب کی جو کتاب ہے قرآن کریم اس کے اندر تعریف واقع ہوئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ علماء سے بیان کیا اپنے اور جو ان کے امہ ہیں ان کے تاریخ سے باقاعدہ بیان کیا اور دلیلیں دی نصوص پیش کیے کہ کی اس کے تعلق سے خبریں متواتر ہیں ہمارے یہاں مستفیض خبریں ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تعریف کر دی گئی اور یہ تب کی وہی حیثیت ہے جو اہل سنت اور جماعت کے ہاں ہمارے یہاں امام ابن طی رحمت اللہ علیہ کی ہے تبرسی کی ان کے ہاں وہی حیثیت ہے اس طریقے سے ابو الحسن العاملی ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام مرات الوار اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے بے حسب ال اخبار المتوا تیرا العطیا وغیرہ اس بات کو جان لو کہ وہ حق جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان اخبار کے مطابق جو ہم تک پہنچی ہیں یہ آنے والی اس کتاب کے اندر جو انہوں نے کتاب لکھی اور وہ اخبار جو متواتر ہیں یعنی ان کے والما سے ان کے اما سے جو اخبار اور دلیلیں ان کے پاس موجود ہیں جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان نہ قرآن العظیبین عیدین کی یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے قدوقافی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تغیرات کی اس قرآن میں اللہ کے سر کے بعد تغیرات اور تبدیلیاں کر دی گئی تھیں اور تغیر اور تحریف واقع ہو گیا تھا وہ اصقت الزین جمع اور جنہوں نے اس کو جمع کیا تھا انہوں نے ختم کر دیا یا گرا دیا بدع قطیر میں مل... کلیمات ولایات یعنی ہمارے نبی کے بعد بہت ساری کلمات اور بہت ساری آیتوں کو انہوں نے ساخت کر دیا ہذف کر دیا یہ ابو الحسن العاملی اپنی کتاب کے اندر لکھتے اس طریقے سے ان کے ایک بڑے عالم محمد بن محمد النعمان المفید المفید ان کا لقب۔ وہ بھی کہتے کہ ان الاخبار جات مصطفیض ان اعمت الحدا امت الہدا مین عل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف القرآن کی ہمارے پاس اعمت الہدی عل آل محمد کے جو امت عہدہ ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ مستفیض یعنی مشہور اخبار ہیں ان کی طرف سے قرآن میں اختلاف کا وما احد و بعد الظالمین من ہے مین الحض اور جو بعض ظالموں نے پرانے کریم کے اندر حزف اور کمی کر دی اس کے تعلق سے ان کے پاس جو ائمہ ہیں ان کی طرف سے مشہور اخبار اور روایتیں موجود ہیں اور یہاں ظالمین سے مراد ان کی کون ہیں صحابہ ہیں اسی لیے نعمت اللہ جزائری یہ بھی ان کے بڑے عالم ہیں انہوں نے بھی بات لکھی ہے کہ اپنی کتاب کے اندر نعمت اللہ جزائری نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم لکھا اور چھ مہینے تک وہ چھپے رہے قرآن کریم لکھتے رہے اور جو قرآن کریم تیار ہو گیا تو عمر رضی اللہ انہوں کے پاس پیش کیا رضی اللہ عنہ میں نے کہا ہے اس نے رضی اللہ انہوں کا لفظ نہیں استعمال کیا کیونکہ ان کو صحابہ سے دشمنی ہے عداوت ہے ابو بکر و عمر عثمان اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابے کرام سب سے ان کو عداوت اور دشمنی ہے تو عمر رضی اللہ انہوں کے پاس لے کر کے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے پھر علی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اب یہ قرآن تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے پھر یہ قرآن ان کے بیٹے کے پاس آیا اور اس طریقے سے ان کے جو ائمہ ہیں روافظ کے ان کے پاس وہ آتا رہا آتا رہا یہاں تک کہ ان کا جو آخری امام ہے ان کے پاس وہ قرآن محفوظ ہے اسی لیے یہ لوگ شب برات مناتے ہیں اور شب برات میں باقاعدہ قرآن کریم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں قرآن کریم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے شابان کی چودہ تاریخ شب برات کے نام سے لوگ مناتے ہیں کیونکہ ان کا جو امام ہے چودہ تاریخ کو ان کے عقیدے کے مطابق پیدا ہوا شابان کی لہذا وہ شب برات مناتے ہیں اور چونکہ وہ قرآن جو اصلی قرآن ہے جسے علی رضی اللہ تعالیٰ لکھا تھا چھ مہینے چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے یہ سب جھوٹ ہے علی رضی اللہ عنہ پر تہمت اور الزام تراشی ہے اور یہ دنیا کی سب سے ظالم اور کذاب قوم ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ رافدہ سے بڑھ کر کے کوئی جھوٹی قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے یہ ہد و نصارا اور اس طریقے سے مشرقین بت پرست سب سے زیادہ جھوٹی قوم اگر دنیا کے اندر ہے تو روافظ ہیں اور روافظ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے باقاعدہ اس طرح کی باتیں بیان کی علی رضی اللہ انہوں پر الزام ہے یہ علی پر تحمت ہے رضی اللہ انہوں پر انہوں نے کوئی ایسی کتاب کو ایسا نہیں کہا اور نہ کچھ ایسا لکھا ہے ان پر الزام تراشی کیا ہے جھوٹ بات گاڑا ہے بادا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں نے تو علی رضی اللہ عنہ جو قرآن لکھا ان کے ذریعے سے ان کے اما تک آیا اور وہ قرآن ان کے امام کے پاس جو, جو عراق کی کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے پاس موجود ہے اسی لیے وہ لوگ شب برات مناتے ہیں برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری اور شب کے معنی ہوتے رات کے بیداری والی رات بیزاری والی رات کا مطلب یہ ہے یہ قرآن جو اہل سنت اور جماعت کے پاس سنی مسلمانوں کے پاس موجود ہے ہم اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں آپ وہ قرآن جو آپ کے پاس محفوظ ہے اس قرآن کو لے کر کے آپ ہمارے پاس آ جائیے اور وہ لوگ باقاعدہ دریا اور نہروں کے اندر چٹیاں لکھتے ہیں اس لیے اس کو شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ بھولے بالے کچھ مسلمان جو حقیقتوں کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کا مطلب کہ جہنم سے بیزاری والی رات حالانکہ شاہبان یہ چودہ تاریخ شاہبانی جہنم سے بیداری والی رات نہیں ہے بیداری والی راتیں رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہیں جن راتوں میں اللہ ابامی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یا عرفہ کے دن اللہ اقبام لوگوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کرتا ہے تو یہ لوگوں کے اندر جھوٹ اڑایا گیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ بیداری والی رات جہنم سے بیداری والی رات حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں مکار دگاباز لوگ ہیں اور انہوں نے جھوٹ لوگوں کے اندر عام کیا کہ شب برأ سے مراد یہ حالانکہ شب برات سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے بیزاری والی رات تو باقاعدہ ان کا عقیدہ ہی ہے محمد اللہ جزاری نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور یہ باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن تھا جو انہوں نے لکھا وہ تحریف سے خالی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا صحابہ نے قرآن میں تعریف کیا تھا اور بدل دیا تھا اور یہ باقاعدہ اس نے لکھی ہے کہ بات ہمارے یہاں متوطر طریقے ثابت ہے یعنی ان کے جو علماء اور اما ہیں ان کے جو روایت ہیں دین کے ان سے باقاعدے سابق شدہ امر ہے اس میں کسی شک اور شبح والی بات نہیں ہے متواتر ہے یہ بات ان کے ہاں ان کے علماء نے باقاعدہ باتیں لکھی ہیں اس طریقے سے الفیض القاسانی نے جس کی کتاب ہے تفسیر اس اس نے اپنی کتاب کے اندر بات بیان کی ہے اصافی کے نام سے اس کی تفسیر ہے قرآن کریم کی اس طریقے سے محمد باقر المجلسی اس نے بھی باقاعدہ اعتراف کیا ہے اور کن کن لوگوں کے ہم آپ کے سامنے بات بیان کریں اور ان کے اقوال کو بیان کریں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم محرف ہو گیا ہے پرانے کریم کے اندر تعریف کر دیا گیا پرانے کریم اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا یہ عقیدہ یہ قرآن کا انکار ہے اللہ رب العالمین پر عجز کا الزام لگانا ہے کہ نہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پرانے کریم کی حفاظت سے محفوظ رہ گیا نہیں کر سکا اور قرآن کریم کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی اور لوگوں نے قرآن کریم کو بدل دیا اور جو اللہ تعالیٰ کا اصلی کلام اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا لوگوں نے اس کو بدل دیا تو یہ بہت خطیر عقیدہ ہے اور اس طریقے سے ممکن ہے جو ان کے عوام ہوں یا اس طریقے سے جو ان پڑھ جاہر لوگ انہیں اس عقیدے کا علم نہ ہو لیکن ان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور ان کا جو علمہ طبقہ ہے وہ باقاعدہ اس بات کے اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اور اپنی بھی کتابوں کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے قرآن کریم میں تحریف کے تعلق سے تو اگر ایک آیت کا کوئی انکار کر دے تو اس کے بارے میں سنت الجماعت کا اور اس طریقے سے مسلمانوں کا علما کا محدثین کا سب کا اجماع ہے کہ وہ اسلام پر باقی نہیں رہتا اگر ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے کیونکہ قرآن کی تقزیب ہے اللہ تعالیٰ کی تکزیب ہے اور اس طریقے دین کو ختم کر دینے والی بات ہے کہ جب قرآن محفوظ نہیں رہے گا تو دین بھی محفوظ نہیں رہ جائے گا دین بھی ختم ہو جائے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہے یہ تو ہو سکتا ہے ان کے جو عوام ہوں یا جو ان پڑھ اور جاہر طبقہ ہو انہیں اس حقیقت کا عمنا ہو لیکن ان کے جو علماء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں باقاعدہ وہ اس عقیدے کو بیان کرتے اپنے کتابوں کے اندر انہوں نے اس عقیدے کو بیان کیا جی ابھی دیکھیے محرم کی دست تاریخ ہمارے ملک کے لحاظ سے برے صغیر میں آپ دیکھیں کہ کی کس طریقے سے لوگ صحابہ کرام رضاء اللہ تعالیٰ ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کے اور کس طریقے سے اے انہیں ملعون نعوذ باللہ اور جہنمی اور کافر قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن میں مدد تحریف کر دیا قرآن کو ان لوگوں نے بدل دیا پورا دین بدل دیا اس طرح کا عقیدہ ان کا ہے تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو ان پر الزام نہیں ہے ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے چاہے ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو ہم حقائق کی دنیا میں جیتے ہیں اور حقائق ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ پڑھیے ان کی کتابوں کو ان کی کتابوں کے اندر باقاعدے باتیں بیان کی گئی ہیں ممکن ہے کوئی کسی صاحب بیان کریں تو وہ تقیہ کی بنیاد پر اس بات کو کا انکار کر جائے خود نعمت اللہ جزاری نے لکھا ہے کلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعد میں جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے تقیہ کے طور پر اس قرآن کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا نہیں پیش کیا کہ امت کے اندر بلبلہ ہو جائے گا شور ہنگامہ ہو جائے گا کیونکہ یہ قرآن لوگوں نے ماننا شروع کر دیا ہے تو لوگ اس قرآن کو پھر نہیں مانیں گے ہنگامہ برپا ہو جائے گا اس لیے تقیا کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو نہیں پیش کیا یہ باقاعدہ نعمت اللہ جزائی نے بیان کیا اور ان کے دین کا ایک اہم اصول تقیا بھی ہے اس لیے وہ بھی کرتے ہیں ممکن ہے اگر آپ کسی سے بات بیان کرے تو کہہ جائے جھوٹ بول جائے وہ کہیں کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے یہ بالکل انکار کر دیں گے کیونکہ دنیا کی سب سے جھوٹی قوم اگر کوئی ہے تو روافظ ہیں گدھے ہیں ان کو باقاعدہ گدھا ہمیر کہا گیا ہے جھوٹی قوم ہے یہ جو روافظ ہیں تو انکار کر دیں گے اور دل میں رکھیں گے کہ ہاں ہمارا عقیدہ ہے اور ہم تقیتن یہ بات کہہ رہے ہیں اور ان کے دین کا ایک اہم جز ہے ایک اہم اصول اور رکن ہے تقیہ کرنا جی تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور اس طریقے سے جو حل سنت الجماعت کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے امام قرطبی رحمتہ اللہ نے کی تفسیر کے اندر اپنے بیان کیا ہے ایک باقاعدہ باب قائم کیا کہ کی باب و ما جا محجا فر رد علامت خا لفا مصحفہ عثمان بھی زیادت نقصان باقاعدہ انہوں نے باب قائم کیا کہ کی ان لوگوں پر رد جنہوں نے قرآن کریم کے اندر تان کیا ہے اور اس طریقے سے مصف عثمان کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اس کے اندر زیادتی اور کمی کر دی گئی ہے باقاعدہ باپ بات انہوں نے اور ان کے تعلق سے باتیں بیان کی اور اس طریقے سے ایک عالم ہے جو حرات کے رہنے والے تھے علی الکاری الحروی ان کا نام تھا انہوں نے کتاب لکھی شم الوارد بزم رواف اور یہ اس زمانے کے عالم ہیں جب ایران سنیت سے شیعیت کی طرف رافضیت کی طرف تبدیل ہو رہا تھا اور جو سنی مسلمان تھے ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا کہ اس زمانے کے عالم ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ وہ پھر وہاں سے بھا کر کے مکہ آ اور انہوں نے کتاب لکھی شم الوار بے دم اس عالم دین نے اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے یا نماز کے اندر ہاتھ باندھتے تھے تو باقاعدہ انہیں نماز کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا یا نماز کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا یا جو وضو کے اندر اپنے پاؤں کو دھلتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا کیونکہ لوگ اپنے پاؤں پر مسے کرتے ہیں پاؤں کو دھلتے نہیں روافید. اور یہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ جن کو دیکھتے تھے کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر انہیں قتل کر دیا کرتے تھے اور اس زمانے کی بات ہے جب ایران رافذیت کی طرف جا رہا تھا اور اس طریقے سنیت کا خاتمہ وہاں پر ہو رہا تھا تو اس وقت اتنا ظلم ڈھایا گیا سنی مسلمانوں پر کہ اس طریقے سن کا قتل عام کیا گیا اور یہ چیز آج بھی رائج ہے آپ جا کر کے دیکھیں ایران کے اندر یہ لوگ کس طرح سے آواز جو عربی قبیلہ ہے اور پوری آبادی اربوں کی ہے کس طریقے سے ان پر ظلم رکھ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھیں وہاں پر ابو بکر عمر عثمان اور اس طریقے سے معاویہ یزید اور عائشہ اور حفصہ اور اس طریقے کے ناموں پر کس قدر پابندی لگائی گئی ہوئی قرآن کو یاد کرنے پر پابندی عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے پر پابندی اور اس طریقے سے جمعہ اور جماعت کی پابندی تمام چیزوں کی پابندی مساجد کی پابندی کیا آپ وہاں مساجد تعمیر نہیں کر سکتے اس طرح کی پابندیاں اس طرح ظلم کرتے ہیں لوگ اہل سنت الجماعت اور سنی مسلمانوں پر کہ آج کی بات نہیں ہے زمانے سے بات چلی آ رہی ہے ظالم قوم ہے یہ اور اس طریقے سے ان پر ظلم کرتے ہیں آج میڈیا کے اندر ساری باتیں نہیں آتی ہیں کتنے معصوم بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو بوڑھوں کو صرف اسی جرم میں کہ قرآن کے حافظ ہیں ابو بکر عمر ان کا نام ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں قرآن یاد کرتے ہیں باقاعدہ ان پر ظلم کرتے انہیں پھانسی کے پندے پر اٹکا دیتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر پھانسی دی جاتی تو ایران کے اندر پھانسی دی جاتی ہے بچوں کو اور عورتوں کو جی ہاں تو یہ صورتحال کہ کس طریقے سے وہاں پر اہل سنت الجماعت کا اور دین جو اللہ رب نبی کو دے کر کے بھیجا تھا کس طریقے سے خاتمہ کیا جا رہا ہے اور اس کے نام لیواؤں پر کس قدر ظلم کیا جاتا ہے اور کس قدر ان پر ذاتی کی جاتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ساری باتیں میڈیا کے اندر نہیں آتی لیکن مملک سعودی عرب جب ایک نمر نامی کسی دہشت گرد کو فانسی دے دیتا ہے تو پوری دنیا سعودی عرب کے خلاف ہو جاتی ہے کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے یہ تو حق کی آواز کے خلاف ہے جو دہشت گرد تھا بہت سارے جرائم کے اندر ملوث تھا اور پائے ثبوت کے بعد پہنچ چکی تھی کہ اس نے جرم کا ارتقاب کیا تھا اسود سعود لیکن سعودی عرب کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہے لیکن اسی ایران کے اندر کتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کتنے لوگوں قتل ہوتا کوئی آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ میڈیا یہودیوں کا ہے پارسیوں کا ہے ان لوگوں کا میڈیا ہے جو دشمن اسلام ان کا میڈیا ہے اور اس طریقے سے جو صحافی ہیں عام طور سے لکھنے والے وہ سب اسی کے کھاتے ہیں انہیں کی گنگاتے ہیں اس لیے ایسی باتیں نہیں آتی ہیں میڈیا کے اندر ورنہ کتنا ظلم ہوتا وہاں پر آپ جا کر خود اندازہ لگائیں لہذا یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے اور اس طریقے سے اس عقیدے کو باقاعدہ انہوں اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہم کر رہے ہیں ہماری طرف سے ان پر الزام ہے انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ان کے علماء نے اور اس بات کے اقرار و اطراف کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ تعریف واقع ہوئی ہے اور قرآن کریم کو بدل دیا گیا ہے جی جی تو یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے کفری عقیدہ ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اگر کوئی قرآن کریم میں تعریف کا حتیٰ کہ ایک عائد کی بھی تحریف کا عقیدہ رکھے یا ایک انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ارب الامین ہمیں حق پر قائم رکھے اور رافضیت سے اور خارجیت سے اور جو بھی باطل عقائد اور مناہج ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ اربامین ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے ان کے ظلم و ذاتی سے محفوظ رکھے اور سب کو صلی صن کے عقید اور منہج پر قائم رکھے امین و جزاک اللہ خیر و صلی اللہ محمد ولا علیہ و صحب عین و السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ایک دو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک دو جملے ان کے جو انہوں نے قرآن ان تعریف کیا اللہ نے فرمایا کہ ان علیہ یہ سورہ قیامت کی آیت ہے تو باقاعدہ پڑھتے ہیں لوگ ان علینا الدا نہیں پڑھتے اس طریقے سے اللہ کا صدرک تو انہوں نے باقاعدہ اضافہ کر دیا علی رکھ ہم نے علی کو آپ کا داماد بنا دیا حالانکہ اسد عثمان بھی اللہ کے اثر کے داماد تھے لیکن انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اس بیان کیا تو یہ تعریف کی ان کے یہاں باقاعدہ ایک ہے جو صورت اللاحی کے نام سے معروف و مشہور ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور ان کی امامت کو انہوں نے بیان کیا ہے اور نص بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ اس کے بعد مسلمانوں کی والی ہوں گے اور امیر ہوں گے اور میں نے بیان کیا کہ کی باقاعدہ وہ تو کئی پاروں کے قائن ہیں یہ تو نمونے کے طور پر ایک دو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس طریقے سے امام محب الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیوں نے رافضیوں نے اپنی تعلیفات کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے محرف ہو چکا تو اس طریقے سے جو اہل سنت الجماعت کولما ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ یہ بات بیان کی ہے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں اسی طریقے سے جو رافظ ہیں وہ بھی باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تعریف آ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس خرافات سے اس بات العقیدے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جداک اللہ وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Okay.